ابو رپ کے نام میں اختلاف ہے لیکن زیادہ مشہور جو ہے وہ عبدالرحمان ہے عبداللہ بھی کہا گیا ہے زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد الشمس یا عبد امر تھا چھوٹی سی ایک بلی آپ نے پال رکھی تھی جس سے آپ کو بڑا پیار تھا تو اس کی نسبت سے آپ کو ابو حریرا یعنی بلیوں سے پیار کرنے والا کہا جانے لگا اور یہی کنیت آپ کو آپ کی مشہور ہو گئی اور یہ نام سے بھی زیادہ مشہور ہو گئی حالانکہ یہ آپ کا نام نہیں ہے لیکن ہمارے اکثر بھائی جو ہیں ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو نام بھی پوچھیں تو بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت ابو حریرا نام ہی ہے جبکہ کہ آپ کا نام حضرت عبد الرحمن ہے یا حضرت عبداللہ ربی اللہ تعالیٰ ہوں تو ابو حریرا آپ کی کنیت ہے اور فتح خیبر کے سال میں یعنی ہجرت کے ساتویں سال میں سکیز ابو نبو رضی اللہ تعالیٰ اسلام لائے یعنی آپ ہجرت مدینہ شریف کے ساتویں سال میں اسلام لائے تو اس کے باوجود دیکھیے کہ سات سال ہجرت گزرنے کے بعد آپ اسلام لائے اور آقا کریم علیہ صلاح السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور بس پھر سرکار علیہ صلاح السلام کی خدمت کے لیے ہی وقف ہو کر رہ گئے آپ نے پوری استقامت کے ساتھ علم دین حاصل کیا اور قناات اور کم کھانے کا طریقہ اختیار فرمایا صحابہ کرام علیہ اردوان میں سب سے بڑے حافظ تھے قوت حافظہ متانت مستقل مزاجی ذکاوت اور ضبط علم کی صفت میں اپنی مثال آپ تھے روزہ دار شب دار ذکر و تصبیح میں مشغول رہنے والے تھے تو اپنا گھر بار سب خود چھوڑ کر آقا کریم علیہ اللہ کی بارگاہ میں آئے تھے تو اس لیے آپ کا شمار بھی اصحاب صفحہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر محض آکا کریم علیہ اللہ علام کی بارگاہ میں رہ کر علم دین پڑھا تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں بھوک میں روئے زمین پر صرف اپنے جگر پر اعتماد کرتا تھا یعنی الٹا لیٹ کر اپنے پیٹ کو زمین کے ساتھ چپٹا لیتا تھا اور میں بھوک سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا تو ایک دن میں عام راستہ پر بیٹھا بھوک بہت شدت کی لگی ہوئی تھی حضرت سید بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس راستے سے گزر ہوا تو اب دیکھیے انداز کتنا پیارا ہے سرماتے ہیں میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کے متعلق پوچھا مقصد تو یہ تھا کہ مجھے کھانا کھلائیں تو سیدھا یہ نہیں کہا کہ ضرور مجھے کھانا کھانا ہے یا میں آپ سے کھانا کھانا چاہتا ہوں یا مجھے کھانا کھلائیں یہ بھی نہیں خودداری نے بھی گوارہ نہیں کیا اور یہ بھی سوچا کہ اگر میں نے کر دیا تو ان کے پاس نہ کچھ ہوا تو پھر یہ سوچ کر پوچھا بھی نہیں بس محض ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے فرماتے ہیں میں نے ان سے کریم کی ایک کے پوچھا اور میں نے صرف اس لیے پوچھا تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں اور کچھ کھلائیں مگر آپ نے آیت بتائی اور تشریف لے گئے تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس سے گزرے فرماتے ہیں میں نے ان سے قرآن جیت کی عکایت کے متعلق پوچھا تو آپ نے بھی وہ آیت مجھے بتائی اللہ میرا مقصد فرماتے ہیں کہ پھر رحمت عالم سید عالم نور مجسم شفیع معظم ساری کائنات کی جان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرماتے ہیں میں نے کچھ بھی عرض نہیں کیا آپ نے مجھے دیکھا اور میرے دل کی کیفیت کو ملاحظہ فرما کر سرکار علیہ السلام مسکرائے تبسم فرمایا کا کریم علیہ السلام نے اور اس کے بعد مجھے فرمایا ابو حریرا میں نے کیا اللہ بھائی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اشار فرمایا میرے پیچھے آ جاؤ سرکار علیہ السلہ اسلام نے جیسے ہی اشارہ فرمایا حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں آقا کریم علیہ السلط السلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تو جب آپ کا شانۂ نبوت میں داخل ہو گئے تو میں نے بھی اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے مجھے اجازت عنایت فرمائی اور میں بھی اندر داخل ہو گیا تو میں نے وہاں کیا دیکھا کہ ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہوا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اپنے گھر والوں سے یہ دریافت فرمایا کہ یہ کہاں سے آیا ہے جواب دیا گیا کہ حضور فلاں شخص نے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ بھیجا ہے کہ آپ اس کو عبول فرمائیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرا میں نے لبئی خدا کا امی وابی یا رسول اللہ علیہ السلام تو فرمایا جاؤ اصحاب صفا کو میرے پاس بلا کر لاؤ اب دیکھیے حضرت ابو حریرہ تعالیٰ کی بھوک سے حالت کیا ہے اور آقا کہیں علیہ السلام کا فرمان بھی سامنے ہے اور دودھ کا محض ایک پیالہ ہے تو فرماتے ہیں کہ صحابی صفا تو اسلام کے مہمان تھے ان کے پاس نہ گھر تھا نہ دولت تھی نہ مال تھا کچھ بھی تو نہیں تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سبقہ آتا تو آپ اسے ان کے پاس بھیج دیتے صحابی صفا کے پاس اور خود اس میں سے کچھ نہ لیتے اور جب آپ کے پاس کوئی ہدیہ بھیجتا تو آپ اسے قبول فرما لیتے خود بھی اس کو تناول فرماتے ہیں اور اصحاب صفا کو بھی اس میں شریک کر لیا کرتے ہیں اب یہ دیکھیے کتنا خوبصورت اور بہترین طریقہ دیا آقا کریم علیہ اخلاط اسلام نے کہ کوئی بھی جو سردار ہو چاہے اپنے قبیلے کا ہو یا استاد ہو معلم ہو پیر ہو بزرگ ہو خاندان کا بڑا ہو تو اس کے پاس اگر کچھ آئے تو وہ محض اس کو اپنی ذات کے لیے نہ رکھے بلکہ اپنے ماتحت اپنے نائبین جو ہیں ان کو بھی اس کے ساتھ اس میں شامل کریں تو کتنی خوبصورت تربیت فرمائی ہے آکا کریں سلاد السلام نے اس خوبصورت انداز میں تو فرماتے ہیں تو حضرت ابو رضی اللہ فرماتے کہ یہ بات مجھے بڑی شاخ گزری کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے اور حضور فرما رہے ہیں کہ وہ سب کو بلا کر لاؤ چلیں ایک پیالہ اگر مجھے مل جاتا تو میرا تو کچھ بن جاتا تو اب وہ جو ستر صحابہ کرام ہیں صحاب صفحہ جو ہیں اگر وہ آ اور آقا کریم علیہ السلاح السلام نے دودھ کا یہ پیالہ ان کو عطا فرما دیا تو کچھ بھی تو ہاتھ نہیں آئے گا میرے لیے تو ایک گھونٹ بھی نہ بچے لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیم کی فرما برداری فرماتے ہیں اس کے سوا میرے لیے کچھ کار نہ تھا تو مجھے صحاب صفا کے پاس آنا ہی پڑا میں نے ان کو بلا بھیجا جہاں کہا کہ سرکار بلا رہے ہیں اور جب وہ لوگ آ اور سب اپنی اپنی جگہ پر گھر میں بیٹھ گئے آکا کریم علیہ السلام کے کاشانہ ایک میں حاضر ہو گئے تو حضور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو علیہ میں نے اس کے لگ کا یا حسول اللہ علیہ السلام فرمایا خذ فعاطہم فرمایا یہ پیالہ اٹھاؤ اور ان کو دے دو اللہ اکبر کبیرہ فرماتے ہیں فاخذت القدح فجعلت عارفیہ قواجلا فرماتے ہیں میں نے پیالہ اٹھا کر ایک شخص کو دے دیا ایک شہابی کو اب دل میں کیا خیالات آتے ہوں گے سوچیے دو صحیح ذرا کہ بھوک کی شدت سے پیٹ پہ, پہ پتھر ب اور لیکن فرمان مصطفیٰ علیہ وسلام پر عمل کا انداز دیکھیے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں کہا یا رسول اللہ میں تو اتنے دنوں سے بھوکا ہوں تو یہ ایک پیالہ تھا اگر مجھے ہی مل جاتا تو میرا تو کچھ بن جاتا یا رسول اللہ علیہ اللہ ایک بار بھی ایسا ارتھ نہیں کیا بلکہ خاموشی سے پیالہ اٹھایا ایک ساتھی کو پکڑا دیا پر متحد فرش شراب اس نے پی لیا ہتھا یاروا اتنا پیا کہ وہ ان کا پیٹ جو تھا وہ بھر گیا ٹھیر ہو گئے تما یعد والی انہوں نے پھر وہ پیالہ مجھے دے دیا یعنی پتنا پینے کے بعد بھی پیالے کے دودھ میں ایک گھونٹ کی کمی بھی نہیں آئی فرماتے ہیں انہوں نے پھر مجھے دے دیا میں نے پھر بعد سب کو پلاتا چلا گیا فرماتے ہیں کہ پھر وہ پیالہ آخر آقا کریم علی وسلم کے دست مبارک میں پہنچا اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دلوں کے کی حال کیسے جانتے ہیں تو کیونکہ آپ کو پتا تھا حضرت ابو حارہ کو بھوک لگی ہے تو سب کو پلا بھی دیا اور پیالے میں دودھ ویسے کا جیسے ہی ہے تو فرماتے ہیں کہ پھر آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک میں وہ پیالہ رکھا اور فرمایا ابو ریرا محنت کیا لبھائی کا یا رسول اللہ علیہ سلاۃ والسلام اور میری طرف دیکھ کر سرکار علیہ اللہ نے تبسم فرمایا اور مجھے آواز دی مجھے پکارا تو فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ یا با را بقی تو آنا واہن بس اب میں اور آپ ہی رہ گئے ہیں پینے والے تو فرماتے ہیں کل صدقتا یا رسول اللہ, علی اللہ علیہ میں نے نے آپ سچ فرمایا اب میں اور آپ ہی رہ گئے ہیں تو میرے آقا کریم علیہ آکا اقعد فشرب فرمایا بیٹھ جا اور پینا شروع کر دے فرماتے ہیں فشرف ت نے پیا فقال اشرب اشرف فرمایا میں نے مجھے پی کر میں نے کہا کہ یا یارسول باس فرمایا اور پیو فرماتے ہیں میں نے اور پیا فما پماز اشرب فشرب فشرب, فشرب. فرماتے ہیں سرکار علیہ مسلسل مجھے فرمائے جا رہے ہیں کہ اور پیو اور پیو اور پیو فرماتے حتہ کل تو یہاں تک کہ میں نے یہ عرض کر ہی دیا کہ اللہ کا بالحکیم مسئلہ کا لہ یار میں تو اب دودھ کے گزرنے کی جگہ بھی نہیں پاتا میرے جسم میں اب اتنی جگہ بھی نہیں رہے گی کہ ایک گھونٹ بھی اور گزر سکے تو فاقی تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں وہ پیالہ واپس رکھا حمد اللہ تعما آپ نے اللّہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور بسم اللہ شریف پڑی بشار بلفات اللہ اور بچا ہوا دودھ جو تھا وہ آپ نے نوش فرمایا تو پیالے سے دودھ ختم ہوا تو دیکھیے ایک پیالہ اور جس کی کیفیت حضرت ابو را نے پہلے بیان فرمائی کہ یہ تھی کہ بس ایک آدمی پی سکتا تھا تو بھی اس کا کچھ گزارا ہو جاتا تو اب آقا کریم والی صلاح اسلام کا کمال دیکھیے نا دستے مبارک کا کہ ایک ہی پیالہ ستر صحابہ کو پلانے کے بعد بھی پھر حضرت ابو ہریرا کو پلایا کہ خوب پیٹ بھر بھر کر پلایا اس کے بعد آقا کریم علیہ سلاۃ السلام نے جب خود نوش فرمایا وہ پیالہ تو اس میں سے دودھ جو ہے وہ ختم ہوا اور اس کو امام جلال الدین سیوتی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے فسائس القبرہ جلدوم اور صفحہ 48 پر آپ نے اس واقعہ کو درج فرمایا اور امام جلال الدین سیدھی رحمت اللہ تعالیٰ کی ثقافت اور ان کی محدثیت آپ کے فضائل و کمالات تو آپ سب جانتے ہی ہیں وہ کتنی بڑی ہستی ہیں اور ان کو کے سکہ محدث ہونے پر سب کا اتفاق ہے اور حضرت سکیون ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو واقعہ آپ نے سائس قبرا میں اس کو بیان فرمایا ہے اور امام جلال الدین سیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے جو معروف اور مشہور ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک واطال کریم نے اتنا کرم آپ پر فرمایا اتنی رحمت آپ پر فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا پچہتر مرتبہ جاگتی آنکھوں سے دیدار نصیب ہوا حضرت امام جلال الدین سید رحمتہ اللہ تعالی پچہتر مرتبہ سیونٹی فائیو مرتبہ آپ کو جاگتی آنکھوں سے ایک تو خواب کی بات ہوتی ہے جاگتی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو پھر وہ یہ بیان فرمائیں واقعہ اور پھر یہ جی حضرت امام جلال الدین سید رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق تو آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جن کو پچہتر مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وبارک و سلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے تو جب بھی وہ کوئی حدیث لکھتے ہوں گے تو کیوں نہ لکھنے سے پہلے آقا کریم علیہ سلاۃ السلام سے پوچھتے ہوں گے یا رسول اللہ علیہ السلام اس کو میں لکھ دوں جسے سرکار اجازت دیتے ہوں گے اس کو آپ کتاب میں لکھتے ہوں گے تو سعیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ربی اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو ایک ہی شعر میں بڑے خوبصورت انداز میں پرو دیا ہے اور پرویا بھی کیسا پیارا موتی موتیوں کی طرح آپ نے پرو دیا ہے کہ آپ اس دودھ کے پیالے کی عظمت کو بیان کرتے ہیں اور حضرت سید البو ریرا ربی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے سید اعلی حضرت عظیم البرکت کیا فرماتے ہیں کہ کیوں جناب وہ جام شیر جام پیالے کو کہتے ہیں اور شیر دودھ کو کہتے ہیں فارسی میں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا کتنا خوبصورت استعمال فرمایا کیوں جناب با کے کیسا تھا جن با کے کیسا تھا جام شیروں کیوں بے بو کیسا تھا وہ شیر جس سے ستر سوشیبوں کا دودھ سے منہ پھل گیا جس سے ستر سوشیبوں کا دودھ سے مو پھل گیا یعنی سیدی سید حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھے ہیں کہ حضور آپ ہی بتائیے اس دودھ کے پیالے کی کیفیت کو آپ نے تو دیکھا ہے آپ نے تو اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے آپ تو اس کی ہر ہر لمحے کی کیفیت سے حضور آگاہ ہیں بتائیے نا وہ کیسا تھا کیسا دودھ کا پیالہ تھا کہ جس سے ستر صحابہ کرام علی مردوان کا منہ پھرنے سے مراد ہے کہ وہ سیر ہو گئے بعض دوست صاحب آپ جو ہے وہ اس کو منہ بھر گیا پڑتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے منہ بھرنا یہاں مراد نہیں بلکہ منہ پھر گیا سید جیسے ہم کہ کھا کھا کے پی پی کے سیر ہو گیا تو وہاں اس طرف سے منہ پھیر لیا رخ پھیر لیا تو یہ میرے آقا آکا کریں سلام کا انداز تھا نوازنے کا جو کتنے خوبصورت انداز میں میرے آقا کریم علیہ اللہ السلام نے نوازا اور بالخصوص اس کی عزت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کا کتنا خوبصورت اظہار ہوتا ہے اور پھر فرماتے ہیں حضرت ربی اللہ تعالیٰ نو خود ہی فرماتے ہیں کہ اس کو کوبرا میں امام جلال الدین سلیتی نے بھی روایت کیا ہے اور امام ابو نعیم نے بحیکی شریف میں انہوں نے کبرہ میں اس کو روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی ایک لڑائی میں تھے کہ لشکریوں کو کھانے کی کمی کا سامان کرنا پڑا یعنی کھانا کم ہو گیا آپ جانتے ہیں وہاں کیسے حالات تھے ان ادوار میں کیسا مشکل اور تنگی کا وقت تھا مسلمانوں پر تو اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے غلام پھر بھی کیسے پروانہ بار دیوانہ بار آکا کریم علیہ السلط احکام کی آوری میں گردنے کٹانے کے لیے سرکار کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے تو ہم ہیں لڑائی تھی تو لشکر میں کھانے کی کمی ہو گئی اب ہوا کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے غلاموں کی حالت کو جانتے ہیں بن بتائے سرکار سب کچھ جانتے ہیں ہر ایک غلام کی حال کو جانتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا ابو برا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے دیکھیے کیسا انداز ہے اور نوازنے کا ایک اور طریقہ دیکھیے کتنا پیارا فرمایا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے میں نے عرض کیا یار صلی اللہ علیہ وسلم میرے تھیلے میں کچھ کھجورے ہیں فرمایا لے فرماتے میں تھیلے کو لے کر حاضر ہوا فرمایا دسترخواں بھی لے آؤ تو اب دیکھیے چند کھجورے ہیں اور لشکر پورا کھانے والا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ صلاح سلام کا دریا رحمت کیسا جوش میں آیا فرمایا دسترخوا لے کر آؤ فرماتے ہیں لے آئے تو میں نے دسترخواں بچھا دیا آپ نے آقا کریم علیہ صلاح سلام میں خود اپنے دستے مبارک سے وہ کھجورے نکالیں تو وہ اکیس دانے تھے کھجوروں کے اکیس دانے فرماتے ہیں آپ نے بسم اللہ پڑھی اور ایک ایک کھجور کو اپنے مقدس ہاتھ میں لیا ایک ایک کر کے ہجور اپنے ہاتھ مبارک میں لیتے گئے اور بسم اللہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ سب دانے آپ کے دستے مبارک میں جمع ہو گئے یعنی اکیس کے اکیس دانے جو تھے وہ آپ نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر دوسرے دستے مبارک میں رکھ لیے اور ساتھ ساتھ آپ بسم اللہ شریف بھی پڑھتے رہے آپ نے سب کو جمع کر کے فرمایا ادو فلان اب جاؤ فلاں اور ان کے ساتھیوں کو بلا لاؤ کلو حتا شابی فرمایا کہ ان سب نے کھایا اور کھانے کے بعد وہ سیر ہو گئے وہ اکیس کھجورے اور کھانے والا لشکر ہے اور لشکر میں تعداد آ رہی ہے دس دس دسترخان پر سب کو بلاؤ وہ آئے کھایا چلے گئے تم مکالد فلاں فرمایا پھر ان کو دوسرے جو گروہ والے ہیں یعنی جس طرح لشکر کی تقسیم ہوتی ہے اب فلان کمانڈر جو ہے اس کو اور اس کے جو ماتحت ہیں ان کو بلا لو اب فلان دستے کو بلا لو فلاں دستے کو بلا لو سب کو بلاؤ اسی طرح وہ آتے گئے کھاتے گئے پیتے گئے چلے گئے فرمائیں جب سب لوگ جو تھے وہ شکم شیر ہو کر چلے گئے اور کھجوریں جو تھیں ویسے کہ ویسے بچ رہی فقال علی اقعد مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ابو را بیٹھ فرماتے فقات میں بیٹھ گیا فلا و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ان سے تناول فرمایا اور مجھے کم فرمایا کہ تم بھی کھاؤ فرماتے میں نے بھی کھایا اور جب کھا لیا وفادلہ تامرم تو کھجوریں پھر بیسے کی ویسی وہ بچی ہوئی تھیں تو آخ خل فل دے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وبارک وسلم وہ کھجوریں اٹھائیں اپنے دستے مبارک سے اس تھیلی میں پھر داخل کر ڈال دیں اور مجھے فرمایا عورت تشیند فرمایا کہ جب تیرا ارادہ ہو کھجوریں نکالنے کا کھجوریں کھانے کا تیرا ارادہ ہو تو اس میں ہاتھ ڈالنا ہے اور نکال لینا ہے اور یہ ضرور فرمایا کہ کبھی بھی اس تھیلے کو الٹا مت کرنا اس کو اوندھا نہ کرنا تو فرماتے ہیں کن تو ریل تمن اللہ ادخلت یدی تو فرماتے ہیں جب بھی میرا ارادہ ہوتا تو میں فوراً ہاتھ ڈالتا اس میں اور کھجوریں نکال لیتا اخلتو مینو خمسینہ وسکن فیصب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس ان کھجوروں میں وہ جو اکیس کھجوریں تھیں جو میرے تھیلی میں میں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ڈال کر دی تھی ان میں سے میں نے ایسے نکال نکال کر پچاس وسق جو تھے پورا خدا میں خیرات کر دیئے اور وسق جو ہے وہ ساٹھ سا کا ہوتا ہے اور ایک سا جو ہے وہ تقریباً چار کلو گرام کا آپ لگائیں اس کو یعنی چار کلو گرام کا ایک سا ہوتا ہے اور پھر ساٹھ سا کا ایک وسق اور پھر اس سے آگے پچاس وسک اس کا اگر ہم کلو گرام میں اندازہ لگائے تو تقریباً بارہ ہزار کلو گرام جو ہیں وہ کھجورے بنتی ہیں یعنی منوٹنوں میں جا کر وہ کھجوریں بنتی ہیں جو انہوں نے اس چھوٹی سی مختصر سی تھیلی سے ہاتھ, نکال نکال، ہاتھ ڈال کر نکال نکال کر راہ خدا میں خیرات کی اس کے علاوہ جو کھائیں مہمانوں کو کھلائیں آتے جاتے جس کو جی چاہتا وہ ہاتھ نکال کر ڈالتے اور نکال کر دے دیتے تو فرماتے ہیں پھر فر کیا ہوا کہ وقان مُعَلَّقًا خلف رشلی فوقا فیضمن عطمان اور ابی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت سیدنا غون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی تو اس دن وہ تھیلی بھی اس لڑائی میں مجھ سے کہیں گم ہو گئی وہ کیسے فرماتے ہیں کہ وہ میں نے سواری کے ساتھ باندھی ہوئی تھی بس پیچھے سے کہیں گر گئی رمایا لوگوں کو ایک غم تھا اور مجھے اس دن دو غم تھے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا غم تھا اور دوسرا اس تھیلی کے گم ہو جانے کا غم تھا تو یہ حضرت سیدنا ابو البو رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے اور آپ کے حافظہ کے متعلق تو مشہور حدیث ہے جو امام بخاری نے بخار صحیح بخارشی میں صحیح سند کے ساتھ نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور آخر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ صلی اللہ علام سمیہ ان کا حدیثیر یارسول اللہ علیہ صلاح السلام میں آپ سے حدیثیں تو بہت سنتا ہوں آنسا ہو لیکن ان کو بھول جاتا ہوں یا رسول اللہ علیہ وسلم حافظ کمزور ہے بھول جاتا ہوں جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں تو اب دیکھیے انداز مانگنے کا اور دینے کا انداز دیکھیے انہوں نے آ کے مانگا کس پیار بھرے انداز میں اور دینے والے کی عطا دیکھیے ارکور بھول جاتا ہوں اب سوال تو یہ ہے کہ بھولنے کا بھولنا تو ایک مرض ہے اس کا تو علاج ہونا چاہیے نشان ہے مرض ہے حق تو یہ بنتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی سے ماتے بول رہا ایسا کرو کسی طبیب حاضر کے پاس جاؤ کسی اچھے حکیم کے پاس جاؤ اس سے جا کر علاج کرواؤ دماغ کو طاقت دینے والی چیزیں کھایا کرو دماغ میں مالش کیا کرو یہ جو آج کل ٹوٹ بتائے جاتے ہیں حافظہ کمزور ہونے کے ان میں سے ایک بھی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی نے نہیں بتایا انہوں نے آ کر عرض کیا اور پھر عرض کرنے کا انداز کیا ہے خود بھی تو ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کیوں جا رہا ہوں میں کسی حکیم کے پاس جاؤں کسی طبیب کے پاس جاؤں کسی معالج کے پاس جاؤں اس کو جا کے اپنا مسئلہ بتاؤں نے کہا کہ نہیں جو مسئلے ہیں ان کا حال تو صرف اور صرف بارگاہ رسالت سے ہی ملتا ہے اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور نے بھی مایوس تو نہیں لٹایا نا تو ابستری دا کا یا باہور میں ابرا ذرا اپنی چادر بچھا نا دیکھیے انداز دیکھیے کہ وہ حافظہ مانگ رہے ہیں یہ چادر بچھا رہے ہیں تو حریش کے الفاظ ہیں حضرت ابو الرحر ربی اللہ تعالی خود بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وارکا وسلم نے فضا میں لپ بھری لپ بھر کے جیسے کچھ چیز پکڑتا ہے ایسے آپ نے دونوں دستے مقدس سے ایک لپ بھری اس کو چادر پہ ڈال دیا اب ہاتھ میں بظاہر کچھ بھی نہیں ہے جو ڈالا ہے اس کے بعد دوسری لپ بھری اور وہ بھی ڈال دی اور مجھے فرمایا یہ چادر اٹھاؤ اور اس کو اپنے سینے سے لگا لو حضرت ابو حریرا ربی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے وہ چادر اٹھائی اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا بلہ ہی ماں نسی تشید قسم اٹھا کر کہتے ہیں حضرت ابو حریرا اور اس کو امام بخاری روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں کبھی کچھ بھولا نہیں ہوں اور پھر دیکھیے یہ ہجرت کے ساتویں سال میں اسلام لائے یعنی بہت سارے صحابہ کے بعد اسلام لائے اور صرف تین سال کا لگ بھگ عرصہ جو تھا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی اور آج اگر ہم احادیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھتے ہیں کتب احادیث میں تو سب سے زیادہ روایات حضرت ابو بب رضی اللہ تعالیٰ علہ کی ہی ہیں تو جنہوں نے اتنے کم عرصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ روایت کی ہیں کہ کا سبب کیا ہے کہ ایک بھی کلمہ ان کو بھولا نہیں ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی سے سماعت فرمایا تھا آکا کریم والی سلاۃ السلام کا بھی کتنا انداز پیارا ہے اب ہوا میں دیکھیے کوئی قوت حافظ حافظ ایک طاقت کا نام ہے ایک قوت کا نام ہے یہ کوئی ایسی ویسی چیز تھوڑی ہے جو ہواؤں میں اڑتی ہو لیکن میرے اکا کریم والی سلاط اسلام نے کتنے خوبصورت انداز میں نوازا آپ نے فضا میں سے لب بھر کے تو عطا فرمایا اصل بات یہ ہے کہ یہ تو حضرت ابو حرا کی نظر تھی نا جو صرف فضا تک رہی وہ دیکھ رہے ہیں کہ فضا میں لگ بھر اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میرے آقا کریم علی سلاۃ کا دستے مبارک اللہ تعالی نے جو حافظے کا خزانہ بنا کر رکھا ہوا ہے اس خزانے میں ہاتھ ڈال کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ صلاح السلام نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کو وہ حافظہ عطا فرما دیا جس کی ان کو ضرورت تھی اس لیے سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی پیارے انداز میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں سیدی اعلی ز نے یہ تعریف بیان کی ہے کہ مالک کو نینگ گو پاس کچھ رکھتے نہیں مالک کو نین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں مال کے کون نہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی ہے ان کے خالی ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں ہے ان کے خالی ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں ہے ان کے خالی ہاتھ میں اور ایک اور شاعر نے اس کو اور انداز میں بیان کیا وہ بھی اچھا شعر ہے تو آپ کو سنا دیتا ہوں سعیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور شعر شاعر کا شعر ہے لیکن ہے بڑا خوبصورت اور آپ کریم علیہ صلاح السلام کی عطا کے متعلق ہے تو اس لیے یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں سعید اعلی حضرت عظیم البرکت کا تو خیر انداز اپنا ہے کمال ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز ہے اور یہ بھی بہت پارا شعر ہے اگر اعلیٰت کے معیار کا تو نہیں ہو سکتا لیکن بہت پیارا ہے وہ شاعر لکھتا ہے کہ بن مانگ دیا اور اتنا دیا بن مانگ دیا اور اتنا دیا بن مانگ دیا دیا اتنا دیا ن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بین مانگے دیا او اتنا دیا بین مانگ اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں بخش کے قربان میں بخش کے مقصدی زبان پر آیا نہیں بن ماگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا صلی اللہ مل علیہ ردی اللہ تعالیٰ تو سن انسٹھ ہجری میں حضرت سیدنا ابو النعبو رضی اللہ تعالیٰ کا مثال باخمال ہوا وہ دعا ہے اللہ پاک آپ کے ذکر پاک کی برکت سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائے اور جو چند گزارشات آپ کی عظمت اور شان کے حوالے سے پیش کرنے کی شہادت حاصل کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے جتنے بھی بھائی بہنیں اس روم میں موجود ہیں اور اللہ کریم کی توفیق سے میں نے جو یہاں پیش کیا جتنا بھی کلام پیش کر سکا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے سب کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور جو کچھ صحیح صحیح بیان کیا جا سکا اس کا ثواب میرے شیخ پیر طریقت رحب شریقت استاذ اللہ الحاظ پیر ابو محمد محمد عبدالرشید صاحب قدری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں میں پیش کرتا ہوں اللّہ تعالیٰ عطا فرما اور ان بزرگوں کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی بخشش فرما اور رسول اللہ صلی اللہ کا جو فرمانے دیشان ہے کہ ذکر المبیا عبادت ان ذکر صالحین کفارت الجنوب نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے اور صالحین کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے ہمد اللہ تعالیٰ تو فیق سے ہم نے اللہ کے انبیاء کا ذکر بھی کیا محبوب قبریا کا ذکر بھی کیا اور اللہ کے پیاروں کا ذکر بھی کیا اللہ پاک ان مبارک اذکار کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرمائے مولا تعالیٰ جتنے احباب نے یہاں موجود رہ کر مجھے سنا میری حوصلہ فضائی کی مولا تعالیٰ سب کی نیک تمنع و کو کورا فرما دے مولا تعالیٰ ہم سب کو مدینہ طیبہ مکہ المکرمہ کی بار بار بار بار, بار, بار با عدب حاضرین نصیب فرما دے مولا تعالیٰ ہمارے علماء اہل سنت کا سایہ ہم پہ تدیر قانون دائن خصوص ہمارے سلوم کی شان و شوکت عظمت اور رہنبان اترت اللہ مولانا محمد الشرف القادری صاحب دامت برکات ملالیہ آپ بھی وقتاً فوقتاََََََََََ میری حوصلہ فرماتے رہے بیچ میں مول تعالیٰ ہم جیسے بزرگوں کا سایہ تا دیر احل سنت پہ قائم و دائم رکھ اور ہم جیسے تو اللہ کو ان سے حاصل کرنے کی مولا تعالیٰ توفیق عطا فرما اور ہمارے اس روم کو اللہ پاک ہمیشہ آباد و شاد رکھنا مولا تعالیٰ اور جتنے بھائی بہنیں اس میں آتے ہیں سب کی نیک تمنا اور زوں کو پورا فرما اور مولاتی ہم سب کو اسی طرح کٹھے بیٹھ کر گمبد خزرہ شیف کے سائے کے نیچے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے ان کی نعتیں پڑھنے ان کے فضائل و کمالات بیان کرنے کی مولانا تعالیٰ فرما جو بھائی مائک پہ تشریف لانا چاہیں آ رہے ہیں سان بھائی ماشاءاللہ اللہ آپ کی جلبہ گری ہوئی آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں حضرت علامہ صاحب کی بلا آپ نے بھی بڑی شفقت فرمائی بیان کے دوران ماشاءاللہ آپ نے بڑی میری ناچیز کی حوصلہ افزائی کی ضرور آپ کا بھی بہت شکریہ اور آپ سب بھائیوں کی سماعتوں کا بے حد شکریہ آ کوئی بھائی مائک پہ جو جوڑنا چاہتے ہیں مائک فری کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ